میں رکھو یہ عیسا رکھ کے سمجھتے نہیں ہو تم بکھرے ہوئے ہو ایک جگہ جڑتے نہیں ہو تم دشمن یہ چاہتا ہے کہ تم ہو جدا جدا حالات دیکھ کر بھی سنبھلتے نہیں ہو تم ملت میں کس لیے ہے انتشار آزاد ہو رہے گتم تم پہ بے شمار ہر گھر سے اٹھ رہی ہے مصیبت بھری پکار کرتے ہو بے دلی سے دعان کا احتمام جس کی نہ عقیدت نہ مبت کا ہے شمار اپنے عمل کے ساتھ ہو تیار سونے آزاد نہ فکر نہ کردار نہ جذبے میں چاہ بس خالی زبانی ہی دکھاتے ہو موت فرمان ہمارے اچھے نہیں لگتے علماء سے جبھی رکھتے ہو تم دل میں اداوت یہ سچے ہمارے ہیں وفادار سونے یہ منتظر ہوں خود اپنی ظہور کا دکھنا دوں اس چہان کو میں نور کا شیحان علی مل کے پکاریں جب ایک ساتھ میدان عمل میں ہے وہی دن ظہور کا وحدت یہ کرو مل کے عاشقہ یہ آزادہ بھی بہت ہوا ہے میری جت سے کے وفاداروں نے خطانے کے لکھے معلوم تھا سب حال مگر دن بچانی جب در سے میرے نکلے تو واپس نہیں پلٹے ایسی مجھے امت نہیں درکار سونی آزادہ مدنا مجھے لینا ہے ابھی کر بلا کا وہ ظلم و ستم بھی محرم جو ہوا تھا لاشوں کو بھی گھوڑوں سے جو پامال کیا تھا سیروز کے پیاسوں کا بھرا گھر جو لٹا تھا پیاسی ہے بہت میری ذلف یہ زلف کا ہو تو کس لیے کرتے نہیں پرچھات کیوں ظالموں کے سامنے بن جاتے ہو لاچار تم میں وہ دم ہے تم میں وہ جذبہ ہے جان لو لاشوں کا دشمنوں کی لگا سکتے ہو امبار گر عشق حسینی سے ہو سرشان سنے یہ سر شار دور میں مل کو ضرورت جڑ جاؤ گے ایک ساتھ تو بڑھ جائے گی عزت اور اب بھی اگر تم نے یہ سمجھی نہ پھر حشر تلک پاؤ گے ہر گام پہ ضلع تم خوفیوں سا رکھنا نہ کردار یہ آزاد خوش قسمتی تمہاری کا خیر خواہ کرتا ہے علی دیپ ہر ایک گام پہ آگ یہ اپنا مقدر ہے تمہارا کہ نہ سمجھو رکھتا ہے اہل بیت سے سچی یہ بہت چاہ کرتا ہے یہ جرت سے جو اظہار سونے یہ آزاد